شہید اسلام ڈاٹ کام خالف کلو ہر چیز ہر چیز اس کی مخلوق اور ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام یا بنی <تصفيق> اسرائیل اجمال کے بعد تفصیل یا بنی اسرائیل اجمال کے بعد تفصیل میرے محترم میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میری تقریر کے عنوان یہ تین ہیں توحید رسالت اور فضائل صاحب فضائل اصحاب کرام میری تقریر ان تین عنوانات کے اوپر مشتمل ہے یہ مختصر طور پہ کہا یا نہیں پھر آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا یا نہیں تو تفصیل بیان کرتے کرتے جب آخر کے اندر تقریر ختم ہوگی پھر لوٹاؤں گا بھائی پھر متنوع ہو جاؤ کہ میں نے جتنے دلائل دیے ہیں اپنی تقریر کے اندر کس پہ دلائل دیا ہے توحید پہ رسالت پہ فضائے الراب کرام پہ تو میرے عزیز یہ جو پہلا یا بنی اسرائیل تھا نا یا بنی اسرائیل اس کو رونم آتی یہ بیار کس کے تھا عنوان کے تھا بیتبار کس کے جو تقریر کا آپ عنوان موضوع پیش کرتے ہو اب اس یا بنی اسرائیل سے تشریح شروع ہے کیا او پھر آخر کے اندر جب بنی اسرائیل کی تفصیل آ جائے گی وہاں بھی یا بنی اسرائیل آئے گا تو کس کے ہوگا بیتبار خلاصہ کے کیا کہ میری تقریر کا یہ خلاصہ ہے تو تین دفعہ یا بنی اسرائیل آ گیا اب ذہن میں بیٹھا ہے کہ یا بنی اسرائیل سے اب تفصیل شروع ہو رہی ہے یہ کیا لکھا ہے اجمال کے بعد اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرے ترغیب لکھو اوز کرو کہ نہیں ترغیب یاد کرو احسان میرے جو کہ کیے میں نے تمہارے اوپر و انی و آتفا ہے انی کاس کس پہ ہے نیم پہ انی کا آسو اس پہ پڑ رہا ہے یاد کرو احسان میرے اور یاد کرو اس بات کو کہ بے شک میں نے فضیلت دی تم کو اوپر جہان والوں کے اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنی اسرائیل کو حضور کی امت کے اوپر بھی فضیلت ہے اے بھی اس کے چند جواب ہیں ایک جواب تو دیا ہے تفسیر کبیر والوں نے وہ کہتے ہیں عالمی زمانہم کیا حضور سے پہلے ان کے اپنے وقت کے لوگوں میں فضیلت تھی حضور سے پہلے عالمی زمانہم ان کے اپنے وقت کے اندر فضیلت تھی یہ سمجھ آ گیا اور حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فضیلت جزی ہے کلینی خاص خاص برتاؤ میں فضیلت دی کس میں فضیلت دی بھئی آپ کے لیے من و سلوا نازل ہوتا ہے یا دال کھاتے ہوئے بٹیرے آتے ہیں تو ان کے لیے تو من و سلوار روزانہ آتا تھا وہ بادلوں کا سایہ بھی ہو جاتا تھا اور پتھر کے اوپر آسا لگا بارہ چشمے نکلے ہیں بارہ چشمے تو یہ فضیلت کس کے اندر تھی ان کو خاص خاص برتاؤ میں فضیلت جزی کہتے ہیں دو جواب تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر سلطنت بھی تھی علم بھی تھا یہ فضیلت کہاں تک تھی حضور کے زمانے تک کتنے تک حضور کا زمانہ کیا ہے مست ہے جیسے میرے سامنے ایک لڑکا آتا ہے صاحبزادہ ہے تو میں اس صاحبزادے کو کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی تیرا باپ بھی عالم تھا تیرا دادا بھی عالم تھا تیرا پردادا بھی عالم تھا, بھی عالم تھا. تمہارے خاندان کی کیا ہی شان تھی اپنی شان کو دیکھو تو کیا جس بچے کو میں کہہ رہا ہوں نہ لائق ہے اب, اب نالک ہے کیا وہ مجھ سے بڑھ گیا ہے کیا فضیلت میں تو مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ پہلے سے تمہارے اندر جو فضیلت چلی آ رہی تھی نا اب وہ فضیلت نہیں رہی اس لیے میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ اپنی اسی فضیلت کو برحال رکھو کر علم حاصل کرو عمل کرو اب سمجھی جی بات یہ بہترین جواب ہے تو بنی شریل کو کیا کہا گیا کہ تمہارے اندر کیا ہے جی نبی آئے یا نہیں سلطنتیں آئیں فضیلت ہوئی لیکن بے عمل بن کے تم نے فضیلتیں کھو دی ہی ہیں اب ایمان لاؤ حضور پہ اپنی فضیلت کو برحال کرو دیکھو جی اور یاد کرو اس بات کو کہ بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو ماضی کا ہے اوپر جہان والوں کے بت تکو یہ ترہیب ہے اوزکرو نے مت کے نیچے کیا لکھا تھا جی ترغیب اب کیا ہے ترہیب ہے اور ڈرو تم اس دن سے کہ ناکام آئے گا کوئی جی کسی جی سے کچھ بھی بھائی میرے عزیز مثال کو اور میدان قیامت ہے ایک آدمی نے نہ نماز پڑھی ہے نہ روزے رکھے ہیں باپ ہے اس کا بیٹا عرض کرتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر کہ اے اللہ میرے نماز روزے لے لو اس کے بدلے میرے باپ نے جو نماز نہیں پڑھی روزے نہیں رکھے میرے نماز روزے لے دے دو اس کو یہ ہوگا یہی ہے لا تجزی نفس نفس شا کوئی جی کسی جی سے بدلا نہیں دے سکے گا بلا یقبل میں نہ اور نہ کافر کی شفاعت قبول ہوگی جہاں ہا کا کمر جانس بنے گا اور مراد کیا ہے کافر کافر کے لیے کوئی صفحہ نہیں بلا یوک عزم نہ اور نہ کوئی بدلہ لیا جا جائے گا پہلے تو یہ تھا کہ مجھ سے لے لو کیا نماز اور روزہ اب کیا ہے نماز روزے کے بدلے کوئی پیسے لے لو کیا لاکھ روپیہ لے لو کروڑ روپیہ لے لو نماز روزے کے بدلے یہ ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا بلا جن سرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے مدد کا کیا معنی جیسے آج کل حال یہ ہے کہ کسی آدمی کا کوئی رشتے دار وغیرہ تھانے میں بند ہو جائے نا اور تھانے ہوتے ہیں دیہات کے اندر تو سو دو سو آدمی لے آتے ہیں وہ تھانے والوں سے لڑ کے بندے کو نکال کے لے جاتے ہیں سمجھ رہے ہو لڑائی کرتے ہیں نہیں کرتے مدد کرتے ہیں اور بندوں کو نکال کے لے جاتے ہیں تو وہاں لڑائی ہوگی کیا اللہ کے سامنے تو میرے عزیز کسی کو چھڑانے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں چار طریقے ہوتے ہیں یا ضمانت شخصی ہوتی ہے یا ضمانت مالی ہوتی ہے یا سفارش ہوتی ہے اور یا زور ہوتا ہے کیا طاقت ہوتی ہے وہاں چاروں چیزیں نہیں ہوں گی دیکھو جی ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے گا کوئی جی کسی جی سے کچھ بھی نہ قبول کی جائے گی اسے سوارش نہ لیا جائے گا بدرا نہ مدد کیے جائیں گے واید نت جین فراؤنگ اس کا لکھو جی بنی اسرائیل کے پانچ انواع میں سے پہل ہی کا بیان یہ بنی اسرائیل کے حالات آگے آ گیا رہے ہیں ان کے پانچ انواع ہیں بنی اسرائیل کے پانچ انواع میں سے پہلی نو کا بیان اب اس پہلی نو میں کیا ہے اس نو میں آٹھ انعام اور دو نکمتے ہیں نکمت کہتے ہیں عذاب کو سزا کو یہ نون ہے دو نقطہ لکاف ہے میم تا نکمت دو نکتے والا کاف ہے اس پہلے ناؤ میں کتنی نام ہیں جی آٹھ نام اور دو نکمت عذاب سزا دو نکمتیں ہیں یہ تو آپ نے حادشے پہ لکھ لیا اب و از نج نا کمن آل فرون یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے جی نو اول کنارے پہ لکھ لو اور نیچے لکھو انعام نمبر ایک نو اول کا انعام نمبر ایک میرے محترم حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ملک شام سے کہاں آ گئے تھے مصر کے اندر تو حضرت یوسف علیہ السلام الحمد الحمدللہ شاہی جو تھی نا علا منہاج نبوت تھی بہترین شاہی تھی لیکن یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد وہی عمال کا کہ فرعون چھا گئے سمجھا چنانچہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا نا اس کا پوتا پھر بادشاہ بنا میں نام لکھاتا ہوں با باپ کے بعد وہ اس کے بعد ایک آیا سمجھے پھر اس کا بیٹا پوتا بادشاہ بنا اس نے ظلم شروع کیے بنی اسرائیل کے اوپر کافی ظلم کرتا تھا حکومت نہ رہی نہ مالک کے پاس چلی گئی اس خبیص نے ایک رات خواب دیکھا کہ ملک شام سے ایک آگ اٹھی ہے ملک شام سے کیا اٹھی آگ اٹھی اور میری قوم جو ہے نا ان کے تمام گھروں کو جلا دیا اس کی قوم کا نام تھا کبتی گیا اور بنی اسرائیل کو کہتے تھے سبتی سورے گھر جل گئے آپ سے لیکن بنی اسرائیل کے گھر کیا محفوظ رہے صبح کو اٹھا اس نے کاہنوں کو بلایا نجوموں کو بلایا کہ بھائی اس کی تعبیر بتاؤ وہ تعبیر میں بڑے ماہر تھے انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے اوپر کیا ہو جائے گا قابض ہو جائے گا اب فرعون بدماش نے کہا کیا, کیا؟ آڈر جاری کر دیا کہ بنی سرئیل کا جو ہی بچہ پیدا ہو اس کو کیا کر دو قتل کر دو قتل کرتے رہے قتل کرتے رہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس بچے کو بادشاہ بنانا تھا اور فرعن پہ غالب کرنا تھا وہ کون تھا موسل آگے آئے گی نہ تفصیل موسیٰ علیہ السلام کو کس کے گھر پالا گھر کیوں <laughs> اور بچوں کو قتل کر رہا ہے جو اصل دشمن ہے اس کو پار رہا ہے <تصفح> اللہ تعالیٰ بڑے ہوئے نا تو انہوں نے تحریر آزادی چلانی شروع کر دی تو بنی اسرائیل کو نجات ہو گئی یا نہیں تشریح شری آگے آتی رہے گی نا نجات ہو گئی دیکھو جی انعام نمبر ایک اور جب نجات دی ہم نے تم کو فرون کے متعلقین سے آل کے نیچے لکھو متعلقین کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی تو بالکل ایسے ہی تھا اس فرعون کا نام لکھ لیجئے ولید بن مصحف بن ریان ولید بن مصحف بن ریان یہ ریان دادا ہے یا نہیں ولید بن مصحف بن ریان دادا نے ولید کا یہی ریان جو تھا یہ یوسف علیہ السلات والسلام کے دور میں تھا یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا ریان تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا سمجھے پھر اس کا بیٹا مصحف ہوا مصحف کا بیٹا ولید یہ بیمان تھے نجات دی ہم نے تم کو متعلق فرآون سے چکاتے تھے تم کو برا عذاب اب برے عذاب کی تشریح ہے آگے جو ذبے ہوں نب ناک وہ ذبے کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو آپ جی بیٹے ذبے کر دیں اور عورتوں کو زندہ چھوڑیں یہ بیچتی نہیں آئے غیرت مند آدمی برداشت کرتا ہے کہ ہماری عورتیں دوسروں کے گھر نوکری کریں یہ عزت محفوظ رہ سکتی ہے اس زمین میں ایک بات میں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں کہ حت البسا کوشش کرو کہ عورتوں کے ہاتھ میں یہ شیطان نہ دیا کرو شیطان جان دو او موبائل موبائل ان موبائل کو میں شیطان کہتا ہوں اس شیطان پہ آپ کنٹرول کیا کرو عورتوں کے ہاتھ میں نہ دیا کرو تم تو نیک لوگ ہو ہمارے علاق کے اندر عورتیں اغوا ہو رہی ہے بھاگ رہی ہے یاروں کے پیچھے تم تو نیک لوگ ہو نا کراچی والے بھی نیک ہے میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں وہاں عورتیں واہ ہو رہی اسی بدماج کے ذریعے موبائل کے ذریعے واہ ہو رہی ہے عورتوں کے ہاتھ میں دیا کرو ایک زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کے بلاؤ میں ربیم اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا کا کر رہا ہوں اصل دو معنی ہیں بلا کے آزمائش بھی انعام بھی آزمائش بھی انعام بھی اب دونوں معنی سمجھیے اس سے پہلے ذالکم ہے اگر ذالکم کا اشارہ ہو سوئے عذاب کی طرف کس کی طرف کہ وہ برا عذاب دیتے تھے تم کو تو پھر بلا کا من کیا ہوگا آزمائش اور اگر اس کا اشارہ ہو نجات کی طرف وحز تو ایس نجات کے اندر کیا ہو گیا انعام انعام یہ سمجھ آ گیا دو من چلی وحز فرق نکم البارہ انعام نمبر کتنی ہے جی دو, دو لکھو حضرت موس علیہ السلام نے جی تحریک چلائی کافی عرصہ تحریک رہے گی ان کے بچے ذبے ہوتے رہے تکلیفیں ہوئی آخر ایک وقت آ گیا اللہ نے حکم کیا کہ ہے موسا بنی اسرائیل کو لے جاؤ مصر سے لے جاؤ باہر لے جاؤ سمجھے جی ہجرت کرو حضرت موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکالا ان کو لے گیا جا رہے تھے آگے سمندر آ گیا بحر کلزم کیا آ جی بحر کلزم وہاں سورج نکل آ گیا. سمجھے جی کیا کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنا لشکر لے کے پیچھے آ گیا کا ان لگے جی. تماشا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے عرض کیا. قرآن میں ہے کیا ہم پکڑے گئے وہ پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انبی میرا رب میرے ساتھ ہے کوئی گھبراؤ نہیں اللہ نے حکم دیا موسا علیہ السلام کو کہ آسا مارو انہوں نے آسا لگا بہرزم پہ تو کتنے راستے بن گئے راستے. موسیٰ علیہ السلام بنی پہ چلے گئے فراون آیا اور غرق کو ہو گیا یہ مختصر ہے لمبی بات آگے آئے گی دیکھو جی انعام نمبر دو اور جب پھاڑ دیا ہم نے بس باپ تمہارے کس کو بحر کلزم کو پھاٹ دیا جی ہاں کتنی راستے بن گئے جی بارہ راستے بن گئے فان جے کمپنی کم جی ہم نے تم کو اور غر کر دیا ہم نے متعلقین فراؤن کو اور تم دیکھ رہے تھے انام نمبر کتنی تھا جی کتنی تھا ویز واد نہ موسار بائی نہ لہ نمبر تین جی میرے محترام محرقین تو یہ لکھتے ہیں تاریخوں والے کہ حضرت موسا علیہ السلام جو بنی شریر کو لے گئے نا بیرک الزم سے پار چلے گئے پھر واپس نہیں آئے پھر واپس مصر نہیں آئے وہ میدان اتحی کے اندر رہ گئے تو پھر حضرت یوشا بن نون کے دور میں کہاں چلے گئے بہت المقدس چلے گئے لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی سر کو لے کے واپس آ گئے کیا فرعون گار ہوا یا نہیں ہوا تو پھر مو علیہ السلام واپس آ مصر کے اندر اور مو علیہ السلام کی سلطنت قائم ہو گئی کیا ہو گئی بادشاہت قائم ہو گئی تورات ملی سلطنت چلاتے رہے اور کافی عرصے کے بعد پھر حکم ہوا ان کو کہ جاؤ بہتر مقدس قوم کا کے ساتھ جہاد کرو کیا کرو جہاد کرو پھر گئے بعد کے اندر ہماری تاکہ یہی ہے مورخین کہتے ہیں واپس نہ آئے میں آپ کو حوالہ لکھاتا ہوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تفسیروں میں دیکھ لینا لمبا آدو الہ مصر بعد ہلا کے فرعون لمبا آدو الا مصر بعد ہلا کے فرعون کی ہلاک کے بعد مصر آ گئے یہ تفسیر مظہر میں ہے بیضاوی میں ہے مالم التنزیل میں ہے حضرت تھانوی نے بیان القرآن کے اندر لکھا ہے جمہور مفسرین اس طرف چلے گئے ہیں کہ وہ واپس آئے تھے مصر کے اندر اچھا جی میرے حضرت جب مصر میں واپس آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو بادشاہی چلانے کے لیے کتاب ہونی چاہیے نہیں کتاب ہو شریعت ہو تو بادشاہی چلائیں تو اللہ تعالی سے عرض کیا مولا کتاب دو اللہ نے فرما آؤ کوہ تورا کتنی راتیں بیٹھو جی چالیس راتیں وہاں چلّا کاٹو تو جماعت تبلیغی کا چلّہ ثابت ہوا یا نہیں یہ میں مذاق نہیں کر رہا حقیقت ہے کہ چلے کے اندر بڑے فوائد ہیں جماعت بھی چلہ لگاتی ہے علیہ السلام نے بھی چلا لگایا ہمارے بزرگان دین جو ہے نا وہ اصحاب تصوف وہ بھی اپنے صالقین کو چلہ کی ترغیب دیتے ہیں جو وظیفہ بتاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ علیحدہ جی کے اندر یہ وظیفہ ہے چلے تک کیا کرو تو چلّا بڑی اچھی چیز ہے دیکھو جی انعام نمبر تین اور جب وعدہ دیا ہم نے موس علیہ السلامۃ السلام کو تورات دینے کا چالیس راتوں کے کہ چالیس راتیں آ کے کہاں رہے ٹھیک کوئی توڑ رہے چالیس راتیں اور وعدہ دیا کہ تورات رات راتیں کیوں کہا ڈبلو اس لیے کہ ہمارے جو ایام ہے وہ دن سے شروع ہوتا ہے رات سے شروع ہوتا ہے ابھی کل کون سا دن ہوگا سوموار کا جو دن ہے مغرب سے شروع نہیں ہوگا کہتے ہو نا سوموار کی رات آئے دوسری رات منگل کی ہوگی تو ہمارے ایام شروع ہوتا ہے کیسے مغرب سے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے رات کا لفظ کار جب وعدہ کیا ہم نے موسا علیہ السلام سے تو کا کہ چالیس راتیں آ کے کوہ تور کے اندر بیٹھے آگے بابا ایک تحقیق آئے گی تیس کی اور چالیس کی وہ آگے آئے گی وہ تحقیق میں موسا علیہ السلام جی وہاں چلے گئے ایک سانبری تھا بدماش اس کا نام بھی کیا تھا موسا تھا بنی اسرائیل کا تھا نام موسا تھا اللہ کا کیا تھا سامری تھا اس کو موقع مل گیا کہ موسا چلے گئے ہیں وہ تو چالیس دنوں کے بعد آئیں گے میں اپنے ہر شروع کر دوں وہ منافق تھا بیمان اس نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہارے پاس جو زیورات ہیں نے کن کے فراون کی قوم کے اور بنی اسرائیل کی عورتوں نے فراؤن کی قوم سے کوئی زیورات لیے تھے کہ رات کو ہماری شادی ہے آریہ تن زیورات دو ہم شادی کریں گے وہ شادی کیا بانا تھا وہ زیورات بھی ان کے پاس رہے گی تو اس نے کہا وہ زیورات دوسروں کے آئیے زیورات اکٹھے کرو اکٹھے ہو گیا جی وہ زر تھا سنارے کا کام جانتا تھا اس زیورات کو پگھلایا اور کیا گیا بچھڑا بنایا کیا جانتے ہو بچھڑا ایک گائے کا بیٹا اس شکل میں بنایا پھر تشریح آگے گی اور جبرعی علیہ السلام کی گھوڑی تھی اس کے قدموں سے اس نے مٹی لی تھی اور اس کے اندر کوئی آثار حیات پائے جاتے تھے تشریح آگے گی وہ مٹی جو ڈالی نا اس کے منہ کے اندر تو حقیقت وہ آواز کرنے لگا بچھڑا حقیقتاً آواز کرنے لگا حقیقت آواز کی اس میں آثار حیات آ گئے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سر سید ہے نا وہ خر کے عادت کا قیل نہیں ہے موزات کا وہ کہتا ہے کہ جیسے آپ بازار کے اندر جاتے ہو نا تو پلاسٹک کی چڑیا خرید کرتے ہو زور لگاتے ہو تو چین چی کرتی ہے یا نہیں تو اس میں آسارے حیات ہوتے ہیں تو کہنے لگا وہ اس طرح کا بچھڑا تھا احمد کو زور آتا تھا یا ہوا کے رخ سے ایسے آواز کرتا تھا غلط کہتا ہے وہ ہمارے مفسر کیا کہتے ہیں اس بچھڑے میں کیا گئے تھے سارے حیات آ گئے تھے حقیقت آواز کرتا تھا دیکھو جی جب وعدہ کیا ہم نے موس علیہ السلام سے چالیس راتوں کا کہ تورات دیں گے پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو مابود اتہ خاص تم فیل فیل اے جلمفول اول ہے الہن مفول ثانی لکھو یا دوسرا مفول معذوف ہے کیا معذوف ہے لے کرو الاح پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود ممباد ہی بعد چلے جانے موسا کے موسا کہاں چلے گئے کوے تو وارن تم ظالمون اور تم کیا دے ظلم کرنے والے تھے سم افونا ان کو ممباد تو پھر ان کو معافی ملی یا نہ ملی اعلی کے شرک کیا ظلم کیا اس کے باوجود بھی اللہ نے معاف کر دیا معافی کی تشریح بھی آئے گی پھر بھی معاف کر دیا جی ہم نے تم سے باوجود اس بڑے گناہ کے لال تشکرو تاکہ تم شکر کرو احسان مانو تعین موسل کتاب یہ انعام نمبر کتنی ہے جی چار لکھو اور جب دی ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب فرقان کا مانا فیصلہ کون چیز یہ مانا لکھ لو کان معنی فرق کرنے والی چیز حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی فیصلہ کن چیز کو کون تھی فیصلہ کن چیز یا تو یہی کتاب تھی کیا تھی کو کتاب بھی کہا گیا ہے اور کیا کہا گیا فرقان بھی کہا گیا اس کو کہتے ہیں اتھ و صفت صفات کیا صفات کا صفات کے اوپر اتھ ڈالنا یہ جائز ہے جیسے میرے پاس ایک بزرگ آتا ہے نا تو میں کہتا ہوں جانی عالم جانی عالم ان حافظ سمجھے جی مرشید <تصفح> تو یہ اتف صفات صفت بندہ ایک ہی ہے اس کے صفات کا اتف ڈال رہے ہیں تو فرقان سے کیا مراد ہے کتاب طورات یا فرقان سے مراد ہے موجزات کا مراد ہے وہ بوجھ بھی تو فیصلہ کن چیز ہے لال تحت تاکہ تم ہدایت پہ قائم رہو کال موسا علیہ قوم ہی یہ انام نمبر کتنی ہے جی پانچ لکھو انام نمبر پانچ اور جب فرمایا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہے قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ بھائی ایک بیمار آتا ہے میرے پاس پہلے میں اس کو بیماری کا احساس دلاتا ہوں بیماری کا تم کہاں رہے اتنی مدت کہاں رہے اپنے آپ کو خراب کر دیا کمزور ہو گئے احساس دلاتا ہوں مرض کا اس کے بعد مرض بتاتا ہوں اس کو نفس دے کے کہ فلاں مرض ہے تیری تیسرے نمبر پہ پھر علاج تجویز کرتا ہوں تو یہاں تینوں چیزیں ہیں احساس مرض بھی ہے بیانے مرض بھی ہے علاج مرض بھی ہے غور کرو ان کم ظلم تم نیچے لکھو احساس مرض بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ یہ احساس مرض ہے بتتے خاص ہے یہ کیا ہے بیا نے مرض تمہارے ادھر بیماری ہے شرک کی بس باپ بنانے تمہارے کے بچھڑے کو کیا بحبود الہن ماضو ہے آج کل وہ کون سا بچھڑا ہے جو مبود بنا ہوا ہے وہ امریکہ ہے کیا اس بچھڑے کو تم نے کیا بنا دیا بابود بنا دیا ہاں؟ بس اب بنانے تمہارے کے بچھڑے کو محبوب مرد فو ایم یہ علاج مرد ہے کیا اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو اللہ کی بار گاہ میں آجا। www, www. پر رجوع <تصفح> کرو <seven days>. توبہ <تصفح> کرو طرف پروردگار اپنے کے فخ لو انخو یہ جی تتیما توبہ ہے توبہ کا تطیمہ یہ ہے کہ قتل کرو اپنے لوگوں کو بھائی توبہ تو یہی ہے نا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو گریا کرو روو ٹھیک ہے نا عرض کرو کہ مالا ہم سے قصور ہو گیا ہماری توبہ ہے آئندہ یہ کام نہیں کریں گے توبہ تو ہو گئی نا اس کا تطیمہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کیا کرو قتل کیسے قتل کرو جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ کس کو قتل کریں دوسروں کو جو مشرق ہیں مواحد کے ان کو قتل کریں مشرقی کو قتل کریں ایسے کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کیوں کی تھی تو اب جس بچھڑے کی پوجا آج کل ہو رہی ہے ان کو قتل کرنا چاہیے نہیں, نہیں، بچھڑے کے پوجا کی جی پجاری بیٹھ گئے اور مواحدین نے ان کو قتل کرنا شروع کیا ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے پھر موسا علیہ السلام ہارون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا بہت مارے گئے ہیں اب تو بات کر دیجیے تو اللہ نے معاف کر دیا دیکھو جی بس قتل کرو اپنے لوگوں کو یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک پر تمہارے کے. فتاب علیکم. لکھو. تو, کی تو اللہ نے توبہ قبول کی مہربان ہو گئے توبہ مہربان ہوا اللہ تمہارے اوپر بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے وائز کل یا موسا یہ انعام نمبر کتنی ہے جی چھ حضرت موسٰ علیہ السلاۃ والسلام کتاب لے کے آئے بنی اسرائیل کی طرف کہا بنی اسرائیل کو کہ یہ کتاب تو ہے اللہ تعالیٰ نے اتاری تو بنی اسرائیل تو ہیری پھیری والے تھے یا نہیں یا جلدی مان لیتے تھے ہیری پھیری کرتے تھے انہوں نے کہا موسا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا نے تورات دیا ہے تو چالیس دن چھپا رہا اپنی طرف سے بنا لایا ہے تورات کو اپنی طرح سے بنا لا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ستر آدمی دو ستر آدمی منتخب ہے اختارا موسا میں نے قومی سبینا راج اللحی کہ ٹھیک ہے جی تو وہاں پہنچے جی ستر آدمی اللہ تعالی نے کلام کی کہ وہاں کی کتاب تورات کیا ہے میری ہے میں نے نازل کی ہے مان لو انہوں نے کہا موسا یہ صرف باتیں باتیں ہو رہی ہیں کیا ہمیں خدا دکھاؤ کیا پتہ خدا بور رہا ہے یا کوئی اور بور رہا ہے اہم ہے جب تیرا جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں پیری پیری کر رہے ہیں یا نہیں تو یہ گستا خانہ مطالبہ تھا یا صحیح مطالبہ تھا بھئی خدا کو تو موسی نہیں دیکھ سکے یہ کہہ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے بجلی بھیجی کڑک سارے کے سارے مر گئے سارے کے سارے مار گئے ستر آدمی سلم اکیلے بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں مولا میں کیسے واپس جاؤں میں واپس جاؤں گا قوم پوچھے گی وہ بندے کہاں یہ ہمارے بندوں کو تو مار کے آیا ہے تو اللہ نے کرم فرمایا ان کو پھر اٹھا دیا دیکھو جی انعام نمبر چھ جب کہا تم نے لن لندو من اللہ کا ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیری بات کو یا جی ہم مانے کیا کرو گے ہر کس نہیں مانیں گے ہم تیری بات کو کہ اللہ نے یہ کتابیں تو رات اترے یہاں تاکہ دیکھ لیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا ظاہر رہو بس پکڑ لوگ تم کو کس نے کڑک کریں بجلی کڑک وان تم تنظوروں تم دیکھ رہے تھے کہ بجلی آ رہی ہے سماکم پھر اٹھایا ہم نے تم کو بعض موت تمہاری قلعہ اللہ تم تاکہ تم کیا کرو جی شکر کرو احسان مانو بضل کب الحمام انعام نمبر کتنی دی سات وہ جی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے موس علیہ السلام کو فرمایا کہ قوم امالکہ کے ساتھ اب لڑو اور ملک کے شام واپس لو یہ اپنا لشکر لے گئے قوم امالکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تفصیل آگے آتی رہے گی لیکن یہ بز دل پڑ گئے وہ جاسوس پہلے بھیجے گئے ان جاسوس انہیں آ کے کہہ دیا کہ قوم مالک کے آدمی بڑے طاقتور ہیں ڈیل ڈال ہیں ہم ہاں مقابلہ نہیں کر سکتے تو بنی اسرائیل نے موسا کو کیا کہا موسا ربو کا فکات لائنا آئے تو جان تیرا رب جائے لڑو ہم نہیں جاتے تو اللہ تبارک و اور بے فرمانی کے اندر ان کو جیل میں ڈال دیا کس میں ڈال دیا اور جیل کیا تھی میدان تی تھا کیا بڑا میدان تھا لک دک میدان یعنی بالکل وہاں کوئی درخت مخت نہیں تھے وہاں ڈال دیا کہ اس میدان کے اندر رہ جاؤ مخبوط الحاس ہو کے سارا دن چلتے رہتے تھے ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا تھا بھوسا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تو اب ان کو تو سزا ہے نا جیل کی اور بھوسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اگر وہاں نہ رکھا جاتا تو یہ کافر نہ بن جاتے ایک کراچی جیل کے اندر چلے جاؤ نا بڑی جیل ہم تو رہے ہیں نا تو اس جیل کے اندر ڈاکٹر بھی رہتے ہیں نہیں رہتے وہ قیدی ہوتے ہیں یا علاج کے لیے رہتے ہیں سپرنٹنٹ جیل کا دفتر اندر ہوتا ہے وہی قیدی ہے یا افسر ہے تو اسی طرح وہ تو قید میں رہے نا تو حضرت موسی علیہ السلام ہارون علیہ السلام بطور ڈاکٹر کے اور سپریڈل جیل کے رہے ان <laughs> کا انتظام سنبھالتے رہے بات ہی سمعت. اچھا جی اب ضرورت ہوئی کہ دھوپ آئے جی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا سایہ کر دیا کھانے پینے کی ضرورت ہی تو من و سلوا نازل ہوئے کیا من ایک مٹھائی کا قسم تھا ایسے موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں سفید میں نے وہ من کھائی ہے ایک جگہ میں گیا تو وہاں درختوں کے اوپر اب بھی تھوڑی تھوڑی ایسے شبنم کی طرح گرتی ہے وہ میرے پاس لے آئے تھے دیرہ غازی خان کے علاقے میں تو بالکل میں نے کھائی ترنجبین کی طرح کھائی تو وہ من گرتی تھی موٹے موٹے صفحے دانے ہوتے میٹھے میٹھے ہوتے وہ کھا لیتے ترنجبین اس کو کہتے ہیں سمجھے صفحی ترنجین اور شام کو بٹیر بھی آ جاتے تی بٹیر جانتے ہو نا ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہوا چلتی پکڑ کے بھون کے yeah, دیابی... پانی کی ضرورت ہوئی، تو موسی علیہ کو کیا کہا پتھر کے اوپر کیا لگا دو ڈنڈا مارو اپنا بارہ چشمے آ گئے دیکھو یہ انعام نبر کتنے آئی جی ذل اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادل کا اور اتارا ہم نے تمہارے پر من سلوا کو من کے نیچے لکھو ترنجبین سلوہ کے نیچے لکھو بٹیر بین اور بٹیر بات مار رکناک اس سے پہلے کل نہ معذوف ہے اور کہا ہم نے کھاؤ پاک ان چیزوں سے ایک رزق دیا ہم نے تم کو وما ظلمونا اور نہ نقصان کیا تھا انہوں نے ہمارا لیکن تھے اپنی جانوں کے اوپر نقصان کرتے کیا نقصان کیا انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ یہ من و سلوار جو ہے نا اس کا ذخیرہ نہ بناؤ کیا لیکن انہوں نے کیا بنانا شروع کیا ذخیرہ اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد انہیں کیا کہا کہ ہم کھاتے کھاتے کیا ہو گئے ہیں اگتا گئے ہیں ہمیں ساگ دال چاہیے کیا آگے, آگے, آگے ساگ دال مانگا انہوں نے وائز قلنا یہ انعام کتنے آ تھے جی سات نا آٹھو انعام آگے آئے گا لیکن نک لکھو وائز قلنا نک نمبر ایک نک مت میں نا سزا عذاب نک نمبر ایک میرے عزیز میدان تیہی کے اندر رہے جی چالیس سال سمجھے جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات وہاں ہو گئی موس علیہ وفات وہاں ہارون علیہ السلام کی بھی وفات وہاں ہو گئی اس کے بعد کس کا دور آیا حضرت یو بن نون کا غور کرو ان کے خادم تھے نا موسا علیہ السلام کون تھے آ وہ نبی بنے ان کا دور آیا اور ان کو آڈر ہوا کہ ان کے نوجوانوں کے لیے جو بوڑھے مر گئے نوجوانوں میں ہمت ہوتی ہے نوجوانوں کے لئے جاؤ بیت المقدس تو بیت المقدس گائے جی الحمدللہ بیت المقدس فتح ہوا کیا نوجوانوں نے فتح کر لیا مغرب سے پہلے فتح کر لیا لیکن وہاں کچھ آرڈر تھا اس کی خلاف رضی تھی اللہ کے حکم کی گا گئی خلاف رضی دیکھو جی نکبت نمبر ایک اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ تم اس بستی کے اندر کریا کے نیچے لکھو بیت المقدس جمہور کا قول یہی ہے جمہور کا قول یہ ہے بیت المقدس مراد ہے بعض حضرات اریحا بستی مراد لیتے ہیں اریحا داخل اس بستی بیت المقدس کے اندر پس کھاؤ تم اس سے جہاں چاہو تم راگاد راغادہ سے پہلے کیا معذوف ہے اقلن راغادہ با راگت اور داخل ہونا دروازے کے اندر جھک کے جھک کے جہاں سجادن کا من سجدہ کرنا نہیں ہے کیا جھکے جھکے تفسیر مظہری والا لکھتا ہے منحنین سجادن کا ہنی من منحنین جھکے جھکے جائ سردار دو جہاں ہمارے آقا نے جب فتح کیا تھا مکے کو تو صحابہ کے فرماتے ہیں آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے تو آپ اکڑ کے داخل ہوئے یا جھکے ہوئے تھے اونٹی پہ سوار تھے بالکل آپ کا سر نیچے تھا ادب سے داخل ہوئے تھے تو ان کو بھی حکم یہ تھا کہ تم نے فتح کر لیا بیت المقدس کو لیکن شہر کا دروازہ تھا نا بھئی شہر کے دروازے ہوتے ہیں نہیں پرانے پرانے شہروں کے دروازے ہوتے تھے دروازے سے داخل ہوا ایسے جھکے جھکے ادب کے ساتھ سجدے سے مراد ہوئی جھکنا ہے داخل ہو دروازے شہر سے جھکے جھکے واکول اور یہ لفظ کہو تن حتا تو اصل میں مس لکھ لو ہتا خبر ہے اس سے پہلے مبتدا معذوف ہے مس اعلیٰ سوال ہمارا ہتا ہے ہتا کا کیا مانا انتحتا انا خطا نا ہتا کا مانا کیا بتا رہا ہوں میں انتحتا انا ہمارے گناہوں کو کیا کر دے معاف کر دے مسالہ تنا حتا اور حتا کا مانا انتہتا انا اے اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے معاف کر دے تو ان کو تو کہا گیا جھکے جھکے جاؤ لیکن جھکے جھکے نہیں کہ اکڑ کے گئے کیا؟ اور ہتہ کی بجائے کہا کا ہنتا تو جی وہ او گندوم اور ایک روایت میں کہا ہبا فی شیر تن دانا ہے بیچ جاؤ کے حبا بن دانا شی را بنا جاؤ ماحبا تنفی شیر رتن کہا یہ مستدر کہا کہ میں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہو تم ہتا بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو اور قریب زیادہ دیں گے ہم نیکو کاروں کو سواب لیکن ظالم اناد بنی سر یا بدلا کا من بدلے میں لائے یعنی ہتاطن کی بجائے کون سا لا بدلے میں لائے ہنتا تو جی رتن پس بدلے میں لائے ظالم لوگ ایک بات کو جو غیر تھی اس بات کی جو کہی گئی ان کو حتہ تو ان کی غیر تھی ف ان انجام تبدیل پس اتارا ہم نے ان ظالموں کے اوپر عذاب آسمان سے رج کے چلے کو تعاون تعاون کا عذاب اترا تو یہ نکمت آ گیا نہیں عذاب آ گیا ستر ہزار آدمی مارے گئے یہ تعاون کے ساتھ عذاب آسمان سے کانو سبب عذاب بس اب اس کے بے فرمانی کرتے تھے تو میرے عزیز یہ پہلے ناؤ کے اندر کتنی نام تھے آٹھ انعام اور دو نکمتے آپ کے سامنے کتنی نام آ سات انعام اور ایک نکمت آ نا باقی ایک انعام رہ گیا اور ایک نکمت رہ گی تو دست تو ہو رہے ہیں نا پھر جلدی تشریف لانا باد شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیان میں رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص جب کہ شہید اسلام -e کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں